بابو نواقی دل ودو باب ہے ودو کو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں وضو کی جو نواقذ ہیں وضو کو توڑنے والی ان کے بارے میں باب ناقذ کی جمع نواقذ جن سے وضو باطل ہو جاتا ہے عن انس رضی اللہ عنہ قالا سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کے زمانے میں تھے انتظار کرتے یعنی کانا ینا صلی اللہ علیہ وسلم, علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے اطاب انتظار کیا کرتے تھے علشہ عشا کا حتا تخفق رؤوسهم حتا کہ ان کے سر جھک جاتے ثم يصلون ولا يتوضؤون پھر وہ نماز پڑھتے اور غدو نہیں کرتے تھے اخaje ابو داؤد اور صححه الدارقطنی اس کو ابو داؤد نے نکالا ہے اور امام دارقطنی نے اس کو صحیح کہا ہے وہ اصله في مسلم ہیں اور اس کی اصل مسلم میں ہے مطلب کے بیٹھے ہوئے عشاء کا انتظار کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز لیٹ کرتے تھے عشاء کی وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے رہتے بیٹھے رہتے حتہ کے بیٹھے بیٹھے ان کو نیند آنا شروع ہو جاتی نیند کی وجہ سے ان کے سر نیچے ہوتے جھکتے اب یہ جو بیٹھے بیٹھے سونا ہے بیٹھے بیٹھے سونا اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا بندہ بیٹھا رہے اور بیٹھے بیٹھے سوئے تو اس طرح کی نیند سے ودو نہیں ٹوٹتا <تصفح> وہ وزو کر کے نماز کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے تو بیٹھے بیٹھے جو نیند ان کو آتی تو اس نیند کی وجہ سے دوبارہ وہ اٹھ کے وزو کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے بلکہ پہلے والے وضو کے ساتھ ہی نماز پڑھ دیتے الگ سے وضو نہیں کرتے تھے جب بھی یعنی اس نیند کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا جو اس طرح والی نیند ہے نا بیٹھے بٹھائے سونے والی ویسے بنیادی طور پر تو نوم ناقض ودو ہے ہی نہیں نیند چاہے بیٹھ کر ہو چاہے لیٹ کر نیند ناقے بدو نہیں ہے نیند کی وجہ سے بدو نہیں ٹوٹتا کسی بھی صورت یہ آگے حدیث آئے گی اس میں وضاحت ہو جائے گی کہ جو بندہ سو جاتا ہے لیٹ کر پھر اس کو ودو کرنے کا کیوں کہا جاتا ہے وہ آگے آئے گی حدیث نمبر اٹھہتر انسی اسی اس میں وجہ ذکر چلے شکا دی موشن کری رالی کی من ان کی دسلی کا مفول بن رہا ہے دھولے اپنے سے خون کون ویم پر زبرد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہتی ہیں جا فاطی تو بن تو ابی عبیشن خاطمہ بنتے ابی حبیش آئی ادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو اس نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان نمراۃن استاد فالا اطحر میں ایک ایسی عورت ہوں کہ جس کا خون جاری رہتا ہے استاد خون جاری رہتا ہے حیض والی ہوتی ہوں فالا اطحرو تو میں پاک نہیں ہوتی آفا کیا پس آدا اس قالع میں نماز چھوڑ دوں قالا لا آپ نے فرمایا نہیں انما ذالک عرق والی سا بھی یہ جو مسلسل جاری رہنے والا خون ہے یہ حیض نہیں بلکہ یہ رگ ہے فائدہ اقبالت حیدا تو کے فضاص صلاح جب تیرا حیض آئے تو, تو نماز چھوڑ دے و عیدا اور جب وہ چلا جائے فوسیلی ان کی پھر اپنے سے خون کو دھو لے سما فلی پھر نماز پڑھ متفقن علیہ وخاری ہی اور بخاری کے الفاظ ہیں سمت علی کلی خلاطن پھر ہر نماز کے لیے وضو کر وہ آشارہ مسلم ان اور مسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ حید آمادن کہ اس نے لفظ توجہ کو جان بوجھ کر حجف کیا ہے یعنی حیض کا خون جو عورت کو معمول کے مطابق آتا ہے وہ حیض شمار کیا جائے گا تو جب روٹین سے زیادہ دنوں تک وہ جاری رہے تو پھر وہ حیض کا خون نہیں بلکہ وہ استخا کا خون ہے اس میں عورت نماز پڑھے گی غسل کر کے وضو کر کے اور سارا کچھ کرے گی جو حیض کے دنوں میں اس پر منع ہوتا ہے وہ سارا کچھ کرے کوئی پابندی نہیں رہے گی اس کی آگے وضاحت باب الحیض میں آ جائے گی باب الحیض میں فاطمہ بنت ابی عبیش کی حدیث یہ ساری تصویر کے ساتھ آئے گی ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا سا اشارہ کیا ہے یہاں پہ یہ اتنی حدیث ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ استحادا والی جو عورت ہے وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے نواق ودو کا بیان ہو رہا ہے نا تو ہاں یہ حید والی نہیں ہے لیکن وضو کرے کیونکہ راستہ بہنے کا نکلنے کا ایک ہی ہے نا تو سبھی سے کوئی چیز خارج ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا چونکہ خون جاری رہتا ہے تو اس کو ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا کہا ہے یعنی کہ نماز کے دوران بھی اگر خون جاری رہے گا تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں نماز پڑھ سکتی ہے اسی سے ہی وہ حکم نکالا ہے سلاسل البول والے مرض کا کہ اس مرض میں بھی مریض کا یہی حکم ہے چونکہ اس کو پیشاب کے کچرے جاری رہتے ہیں رکتے ہی نہیں تو وہ اپنا لگوٹ کاسلے اور نماز پڑھے اسی طرح پیشاب کی تھیلی لگ جاتی ہے نا مریض کو اب اس کا بھی پیشاب وہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے مسلسل بہتر رہے وہ نماز پڑھے وضو کر کے کوئی مسئلہ نہیں ہاں اگلی نماز کے لیے پھر نیا وضو کرے کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹے تو الگ بات ادھر ہوا خارج ہو گئی اب ہوا خارج ہونے پر وضو ٹوٹ گیا لیکن یہ جو مسلسل جاری ہونا ہے پیشاب کا اس کی وجہ سے ودو نہیں ٹوٹے گا چلو نبیا نبی, نبی کیوں ہاں یس الا کا مشہور ہے او ہاں خبر مبتدا سی ہی خبر مقدم و زو وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قالا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کن تو مزا میں آدمی تھا مزا بہت زیادہ مزی والا تھا امرۃ المقداد تو میں نے مقداد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا مقداد بن امر ابن صلابہ ابو الاسود السود یس علبیہ میں نے مقداد کو حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کا ان مستری معنی میں کر دیتا ہے نا ان مزارے کو مستر کے معنی میں کر ہے پیسے لفظی ترجمہ کریں گے تو کیا معنی بنے گا یہ کہ وہ پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاں وہ پوچھنے پوچھنا مستری معنی میں نے مقداد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کا فاصلہ تو اس نے آپ سے سوال کیا پوچھا فق تو آپ نے فرمایا سی ہل اس میں وضو ہے متفق علیہ ہی للبخاری الفاظ بخاری کے ہیں مطلب مزی کے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا وضو کرنا پڑے گا غسل فرض نہیں ہوگا سل منی کے نکلنے کی وجہ سے مذی نکلنے کی وجہ سے گوڈو شہوت کی وجہ سے پتلا سا پانی نکلتا ہے زکر سے مذی منی جو گاڑا اور سفید رنگ کا پانی نکلتا وہ مزی اس سے غسل مزی سے صرف وزو چلو تب بالا وعن اللہ اللہ سے روایت ہے کہتی ہیں انن نبی صل اللہ علیہ وسلم ہی کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی کا کسی کو ساتھ دیا اپنی بیویوں میں سے کسی کو گوسہ دیا تما خاراجہ ارس پلا پھر نماز کی طرف نکلے والم یا اور بدو نہیں کیا اخراجہ احمد وضا ارفہ جو اس کو احمد نے نکالا ہے اور بخاری نے اس کو ذہیف قرار دیا ہے تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ بیوی کو گوسا دینے سے اس کو چھونے ہاتھ لگانے سے گرو نہیں ٹوٹتا روایت صحیح ہے دیگر ترخ کی وجہ سے دیگر سندوں کی وجہ سے روایت صحیح ہے تو ہاں بوسا دیتے ہوئے اگر کسی کو شرارت آ جائے اور اس کی مزھی نکل جائے پھر وہ مزھی کی وجہ سے ٹوٹے گا گوسے کی وجہ سے وہ نہیں ٹوٹتا گوسا دینے کی وجہ سے بزور نہیں ٹوٹتا کسی کو چومنا مطلب اس کو بوسا دینا بوسا دینا حضر اسود کا بوسا لینا نہیں حضر اسود کو بوسا دینا گرامر ٹھیک کر لیں ٹھیک ہے کسی کو چومنا کیا ہوتا ہے اس کو بوسا دینا عام طور پہ لوگ غلط کہتے ہیں ہاں چومنے کو گوسا لینا نہیں کہتے کیا کہتے ہیں گوسا دینا جا تو یاجیدہ ہتھی کے بعد انشیدہ ہوتا ہے حتہ کے بعد انشیدہ ہوتا, ان ہوتا ہے تو یس ماہ سے پہلے ہتھی ہے وہی ہتھا او کی وجہ سے یاجیدہ پر بھی آ رہا ہے عطف پڑ رہا رہے ہیں اخراجہ نہیں اخراجا کا مطلب ہوتا ہے نکالنا اختمام خا راجا نکلنا اخراجا نکالنا خاراجا یخرجو نکلنا وعن ابی سا رضی اللہ عنہ پالا سی دینا اب ہو رہا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں تالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا واجاد ہی آ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں کچھ پائے واجادہ پائے احید و کم تم میں سے کوئی ایک کی بتنی ہی اپنے پیٹ ہی ان کچھ کا لا تو اس پر مشکل ہو جائے اس پر مشکل ہو جائے اس کو پتہ نہ چلے پیٹ میں گڑبڑ ہوئی اور اس کو شک پڑا یقین نہیں شک پڑا آ خارا منہ شہید ان کیا اس سے کچھ کوئی چیز نکلی ہے کہ نہیں ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں شک پڑ جائے ایک ایس بندے کو یقین ہو کہ واقعہ تن کچھ نکلا ہے وہ بات ہے الگ ایک ہے کہ بندے کو شک پڑے اپنے آپ کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ ہوا خارج ہوئی ہے کہ نہیں کبھی اس طرح کا شک پڑتا ہے اگر تو ہو گیا یقین پھر چپ کر کے نماز چھوڑے چلا جائے وضو کرے اور نئے سرے سے نماز پڑھے اور اگر ہوا ہے شک اس کو یقین نہیں ہے کہ کچھ نکلا کے نہیں پھر کیا کرنا ہے فلا یو جن منل وہ مسجد سے نہ نکلے نماز پڑھے حتیہ یس ماہ او یا جی ہا حتہ کے وہ آواز سنے یا بھو پائے اس کو ہا کے کارج ہونے کی آواز آئے یا سمیل آئے بو آئے پھر تو یقین ہو جائے گا نا شک ختم ہو جائے گا یعنی شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا یقین ہو کہ ہوا خارج ہوئی ہے پھر چاہے نہ آواز آئے نہ بو آئے لیکن یقین ہے کہ میری ہوا نکلی ہے وہ ٹوٹ گیا جائے وضو کر کے آئے اور جس کو شک پڑا وہ شک کی وجہ سے نہیں جائے گا جب تک اس کو یقین نہیں ہوتا یہی سے فار نے ایک سکھی قاعدہ اور اصول افر کیا ہے کہ ان یقینا لا یزول بھی شک کی یقین شک سے ختم نہیں ہوتا وضو کے قائم ہونے کا یقین ہے نا آپ نے وضو کیا ہے لہذا وضو قائم ہے اب شک پڑے ہے ٹوٹا ہے کہ نہیں شک کی وجہ سے یقین ختم نہیں ہوتا یقین شک کی وجہ سے ظائل نہیں ہوتا آپ کا وضو قائم ہونا یقینی ہے اور ٹوٹنا مشکوک ہے جب تک ٹوٹنے کا یقین نہیں آئے گا وضو قائم ہی رہے گا انل یقینا لا یولو بکی ان یقینا لا یزولو بکی یہ قاعدہ ذہن میں رکھ رہے ہیں یاد کر لیں اس قاعدے کی دلیل یہ حدیث یہ کن کام کرنا چاہیے کچھ شک ایسے ہوتے ہیں کچھ شک ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم یقین کو تلاش کرتے ہیں وہ آگے کتاب و میں سجدہ صاحب کے باب میں ہم اس کے اوپر باف کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو شک شک کا اعتبار بھی کیا جاتا ہے کئی جگہوں پر شک کی وجہ سے کچھ چھوڑ دیا جاتا ہے مثال کے طور پہ کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں آپ مشکوک ہیں شک ہے آپ کو پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے متردد ہے اس کو چھوڑ دیں شبے والی چیز ہے چھوڑ دیں ہاں اس کو چھوڑنا لا دیں یہ انشاءاللہ ہم آگے اس کو جب پڑھیں گے حدیثوں کو تو پھر بحث کریں گے ان القینا لا یا رولوبی کی وہ تو غسل کرے گا نا منی والا تو غسل کرے گا مذی والا وضو کرے گا مسستو مدینی مدینی طلق ابن علی رضی اللہ عنہ پالا سیدنا دینا ابن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں پالا رجل ایک آدمی نے کہا میں ذکری میں نے اپنے زکر کو اپنے آلائ تناسل کو چھوا یا اس نے کہا اور راج الو یا مسکا راہ ایک آدمی نماز کے دوران اپنے ذکر کو چھوتا ہے آل ہی بدو کیا اس پر بدو ہے نماز کے دوران فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ان بد آتمین کا انما ہوا بز آتمین کا دونوں طرح ٹھیک ہے با پر فتح بھی اور کسرا بھی وہ تیرا ہی ایک ٹکڑا ہے تو اس کو پانچوں نے نکالا ہے ابن حبان اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے وقال ابن المدینی یو اور ابن مدینی نے کہا ہوا احسان حدیث بسرا سا یہ بسرا کی حدیث سے زیادہ اچھی ہے یہ کی حدیث آگے بن صفغان رضی اللہ عنہ کی حدیث تو خلاصہ یہ کہ اگر ہاتھ لگے اوٹ میں اس نے کہا نا نماز کے دوران ہاتھ لگے تو نماز کے دوران کپڑے کے اوپر سے ہی ہاتھ لگنا ہے. تو اب مطلب ہے کہ علامہ آسم کو جو خورک پڑی ہوئی ہو خارش اور وہ نماز کے دوران خارج کرے تو وضو نہیں ٹوٹے گا کپڑے کی اوٹ سے کرے گا نا اگر ڈائریکٹ ہاتھ لگے انہیں مطلب ہے کہ ستھن دے بچوں ہی ہاتھ پہن لگ پڑے. پھر وضو ٹوٹ جائے گا نفی کے لیے نا ال کیا اس پر وضو کرنا لازم ہے آپ نے سلوایا نہیں لازم چلو اگلی عدیش پڑو ایک نہیں شروع کر لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم قالا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مم مسا زکارا ہوں فل یا اپنے ذکر کو چھوئے اس پر لازم ہے کہ وہ ودو کرے ذکر کو چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا وضو کرنا پڑے گا اخراجہ خمساتو اس کو پانچوں نے نکالا ہے ابن اقبان قرمدی اور ابن ابان نے اس کو صحیح کہا ہے وہ کالل بخاری یو اور ابام بخاری فرماتے ہیں وہ اس باب میں سب سے صحیح ترین چیز ہے یہ حدیث تو اسے معلوم ہوا کہ زکر کو چھونے سے شرم کو چھونے سے بدو ٹوٹ جاتا ہے اگر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگے تو پھر نہیں ٹا ڈائریکٹ لگے تو ٹوٹ جاتا ہے یہ دونوں حدیثوں کو جمع کر کے نتیجہ یہی نکلے گا بغیر حائل کے ہاتھ لگے وزو ٹوٹ جائے گا حائل سمیت ہاتھ لگے تو ممتا ذاکاراہ جو اپنے زکر کو چھوتا ہے فل یت وہ وضو کرے سوال شعیب کی اماں جب شعیب نکاح تھا چھوٹا تو اس نے وضو کیا ہوا اور وہ اس کی پیشاب کر دیتا وہ اس کا اگر استنجا کروائے پیشاب دھوئے لو دھوئے کیا وضو ٹوٹے گا من مسا جاکارا ہوں فر اپنا ذکر کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بچے کا استنجا کرانے سے نہیں ٹوٹ دلیلی کوئی نہیں وہ مسا جا ہو والی کیفیت نہیں بنتی <laughs> چلو انشا تھا رضا سید عائشہ رضی اللہ عنہا سے عنہ عنہ روایت ہے والا کہتی ہیں من آفا باہ جس کو آئے الٹی تئی انٹی اور یا نقصیر نکسی ناک سے نکلنے والا خون او پلس پلس قلص یہ الٹی سے پہلے والی کہتی ہے کہ کھانا منہ تک آتا ہے پیٹ کا ابات پنجابی چ او یون یا مذی فلین سرس یہ کچھ جس کو پہنچے تو وہ لوٹے فلی اور رضو کرے سمل یبنی اللہ سالاتی ہی پھر اپنی نماز پر بنیاد رکھے وہ ویزالی کا لا یت اس حال میں کہ وہ اس دوران بولا نہ ہو اس نے کلام نہ کی ہو یعنی مثال کے طور پر ایک بندہ وضو کر کے اس نے نماز پڑھنا شروع کی اس نے تین رکعت نماز پڑھ لی تین رکت نماز پڑھنے کے بعد اس کو کہ آ گئی یا نقصیر آ گئی یا مزید تو وہ جائے اردو کرے اور جتنی نماز انہیں پڑھ لی تھی نا اس سے آگے شروع کر دے بشرتی کے وہ درمیان میں بولا نہ ہو اگر وہ درمیان میں بولا ہے اس نے بات چیت کی ہے تو پھر نئے سرے سے پڑھے یہ ہے اس حدیث کا معنی لیکن یہ روایت ذیف ہے درست کام کیا ہے کہ اگر ودو بندے کا کسی بھی طریقے سے ٹوٹ پیر و آخ سے کلش سے وضو نہیں ٹوٹتا مزی سے ٹوٹتا ہے پشاب کا خطرہ نکلے ہوا خارج جو ودو ٹوٹ جاتا ہے وضو ٹوٹے تو اس کے بعد اس کو نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی پرانی پر بنیاد نہیں رکھے گا بلکہ نئے سرے سے ہی نماز پڑھے گا اخرجہ وبن ماجہ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے واضح احمد روح امام احمد وغیرہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے یہ روایت ضعیف ہے صحیح روایات کے اندر یہی بات آتی ہے کہ وضو ٹوٹنے پر بندہ جائے وضو کر کے آئے اور نئے سرے سے نماز کا آغاز کرے رکت کے سجدے میں گیا تو وضو ٹوٹ گیا اب نئے سرے سے نماز پڑھے گا وہ کر کے آگے چاروں رکھتے ہیں ابن ماجہ نے صرف ریویت کیا ہے صحیح تو کہنے کی تو بات ہی نہیں ہے اخراجہ ہوا ہے سہا ہو تو نہیں نا اور رویت کرنے سے صحیح ہونا تو نہیں ثابت ہوگا وغیرہ نے ابن ماجا کتنے نہ صحیح کا ہے نہ ذہیب کا ہے وہ چپ کر کے اس نے روایت ذکر کی ہے دیگر آئماں وہ صحیح ہے